بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اناطینا کل کو یقیناً ہم نے تجھے کوثر عطا کی فصل غبی کا بن ہر سب رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر انا شانی اکاول ابتر یقیناً تیرا دشمن ہی لا بلد ہے دم کٹا ہے